ان اللہ آمنوں اور اس کے مقابلے میں اب دیکھیے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ اقام الصلاح اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا وہ آتب الزکا اور زکوٰۃ دیردر اب دہیم ان کا اجر ان کے پردیگار کے پاس ہے بلا خوف ولا نہ لہیم ولاحم یا سنون نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی آخرت میں مصیبت نہ پریشانی کوئی ایسی چیز زکات دیتے رہے اپنے مال کا حق ادا کرتے رہے اور اس کے علاوہ بھی ان کے مال میں جتنا جتنا بھی وقت کے حساب سے ضروری چیز تھی وہ پورے کرتے رہے زکات دے دی لیکن زکات دینے کے باوجود فیملی میں کوئی پرابلم آ گئی باپ کا اپنا پیسہ ہے ماں کا اپنا پیسہ ہے اور بچہ بیمار ہو گیا اور ماں کہے تم خرچ کرو اور باپ کہے تم خرچ کرو دونوں کا حق ہے اب جب بیماری آئی تو اس نے اپنا پیسہ خرچ کیا یہ اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری تھی زکاب کے علاوہ خرچ کرنے کی اس نے پورا کر دیا ماں باپ ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں کما نہیں سکتے اولاد کے ذمہ ہے کہ ان کی مالی خدمت کرے اگرچہ جسمانی خدمت کے لیے اور ہیں تو ٹھیک ہے وہ تو ثابت ہو جاتی ہے چار بھائی تین بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی خدمت کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے باقی دونوں بھائیوں سے تینوں سے اس کا فرض اٹھ گیا لیکن مال اگر وہاں پر کم ہے جو بھائی خدمت کر رہا ہے تو مال میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے یہ چیز اللہ تعالی نے فرمایا اجر ہے اللہ کے پاس زکات کے علاوہ بھی جو مال خرچ کرتے ہو جہاں جہاں ضرورت پیش آتی رہتی ہے تو خدا کے ہاں اجر ہے ایسے نہیں ہے کہ تمہارا پیسہ جو خرچ ہوا ہے یہ ضائع ہو جائے گا آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ میں بینک میں ہی جمع کرا رہا ہوں کون سا پیسہ کہیں اور جا رہا ہے اور چند دن ہی تو رہنا ہے ابھی صبح زندگی کی شام ہو جائے گی اور ٹرین سے چلیں گے وہاں پہنچیں گے تو سارا پیسہ یہ واپس مل جائے گا تو پھر کیا ہے اپنے لیے بچاتا رہے ادھر کو بھیج کے اس لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی خوف نہیں کوئی تم پہ کوئی رنج اور غم نہیں آ